سوال یہ ہے کہ عید الفطر کے موقع پر حکم ہے کہ عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے فطرانہ ادا کیا جائے لیکن اگر کوئی ضرورت مند نہ مل سکے جسے فطرانہ ادا کیا جا سکے تو کیا اس صورت میں فطرانہ الگ نکال دیا جائے اور وہ رقم بعد میں پاکستان کسی کو بھیج دی جائے کیا اس طرح کرنا جائز ہوگا اس بارے میں ارشاد فرما دیجیے جزاک اللہ خیر اگر منیر بھائی ایسا واقعی ہو کہ پورے رمضان شی میں کوئی ایسا آدمی نہیں مل سکا جو کہ بہت مشکل ہے لیکن بارہ ناممکن تو نہیں ہے ہو سکتا ہے کسی ملک میں ایسا ہو کہ آدمی اگر نہیں مل سکا تو یعنی آخری دھاکے میں نکال لے یا ان ممالک میں جن لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں ملنا مشکل ہے تو وہ پہلے ہی بھیج دیا کریں پاکستان جتنا لیکن بھیجیں اس کے اپنے ملک کے حساب سے پاکستان کے حساب سے نہ بھیجیں جہاں وہ رہ رہے ہیں اس کے حساب سے وہ پاکستان بھیج دیں تاکہ وہاں لوگوں کو عید سے پہلے پہلے مل جائے چونکہ یہ جو صدقہ فطر رکھا گیا ہے اس کی علت یہ ہے مقصد اس کا یہ ہے کہ چونکہ عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے سب لوگ اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور اچھا کھانا کھاتے ہیں لیکن غریب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ عید کے دن بھی اچھا کھانا نہیں پکا سکتا اور اچھے کپڑے نہیں پہن سکتا اس کے لیے اس کو یعنی یہ حکم دیا گیا لوگ جو ہے وہ لوگ جو ہیں پہلے اپنا فطرانہ نکالیں تاکہ وہ لوگ اچھا کھانا کھا سکیں اچھے کپڑے وہ بھی پہن سکیں اور غربا بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں لیکن بال محال اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ بندہ نہیں ملا اور پہلے نکال دیا گیا اس کو پاکستان بھیج بعد میں تو وہ یعنی اس کا ادا ہو جائے گا لیکن وقت کے بعد ہوا اس میں گناہ گاہ تو ہوگا لیکن باہر اس کا ادا ہو جائے گا جی پروانہ بھائی